وردوا لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسم تأبيلا وقال في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعن تميم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة قل لمن يا رسول الله؟ وآل وآل کتاب ہی ول رسول و مت المسلم نوآمت روا مسلم ہی صحیح معذدینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں خطب مصنوعہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے دو آیتوں کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ حدیث بڑی اہم ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس کے روایت کرنے والے ابو رقیہ تمیم اداری رضی اللہ تعالی عنہوں جو سن و ہجری کے اندر اسلام لانے والے فلسطین کے رہنے والے ایک صحابی ہیں ان کی روایت کردہ یہ حدیث ہے جسے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا گیا یہ حدیث بڑی عظمت کی حامل ہے اور یہ حدیث دین کے اہم قاعدوں میں سے ہے اور دین کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے بڑا مختصر سا لفظ ہے لیکن پورے اسلام کو اس مختصر سے لفظ کے اندر سمو دیا گیا ہے اور وہ لفظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین النصیحہ دین نصیحت کا نام ہے دین خیرخواہی کا نام ہے دین بھلائی کا نام ہے بڑا مختصر سا لفظ ہے یہ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی جناب عبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمام الکلیم عطا فرمایا تھا جامعہ الکلیم کا مطلب یہ ہے کی الفاظ مختصر معنی کا سمندر اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نماز رکھا تھا کیونکہ آپ فساحت و بلاغت کے اعلی معیار پر فائز تھے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی عظیم زبان دے رکھی تھی اس لیے بہت ہی مختصر الفاظ میں بہت سارے معنی آپ جمع کر دیا کرتے تھے تو عدین النسی حدین خیر خاہی کا نام ہے بھلائی کا نام ہے صاحب کرام نے پوچھا اس کے لیے ہمارے نبی نے تیر مرتبہ الفظ دہرایا دین خیر خواہی کا نام ہے تو آپ سے سوال کیا گیا کس کی خیر خواہ کس کے لیے بھلائی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی بولے رسول ہی اس کے رسول کتاب ہی اور اللہ کی کتاب کے لیے بھلائی بولے رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے بھلائی و لے عیمت اور جو مسلم حکمراں ہیں ان کے لیے بھلائی اور خیر خواہی وہ ہم اور جو عام مسلمان ہیں ان کی خیر یہ ہے خیر خواہی کا معنی اور مطلب اور کن کے لیے خیر خواہی اللہ رب العالمین کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور اسے اپنا رب تسلیم کرے اسے خالق و مالک مانے صرف اسی کی عبادت کرے اور اللہ رب العالمین نے جو اپنے لیے نام بیان کیے ہیں یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں ان تمام چیزوں پر اس کا ایمان ہو ایسے ہی جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر ان تمام صفات پر ایک بندے مومن کا ایمان ہونا چاہیے ان ناموں اور ان صفات کی نہ تعویل کی جائے گی نہ اس کی بندوں سے مثال دی جائے گی نہ ان تمام صفات اور اسما کا انکار کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی مشابہت بیان کی جائے گی کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات سب سے اعلیٰ ذات ہے وہ جس طریقے سے اپنے تمام اعمال میں افعال میں ایکتا اور منفرد ہے ایسے اپنے اسماء اور صفات کے اندر بھی ایک دا منفرد ہے اور اس کا کوئی مسیح اس کا کوئی ہمسر اور اس کے کوئی برابر نہیں ہے اللہ وحد اللہ السمد لمی علی دولدول لو قونحد اللہ رب العالمین کے کوئی برابر نہیں ہے لہٰذا اسماں اور صفات میں بھی اللہ حرب العالمین جیسا کوئی نہیں ہے جب وہ اپنی ذات میں ایکتا ہے تو اپنے اسماں اور صفات کے اندر بھی ایکتا ہے لہٰذا اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان اور مکمل یقین یہ ہے اللہ رب العالمین کی خیر اور یہ عقیدہ بھی کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ فروض ہے یہ عقیدہ بھی اللہ رب العالمین کی خیر میں داخل ہے کیونکہ جب تک بندے مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا اس وقت تک ایک مسلمان سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ایک مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ العالمین کی ذات ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ العالمین کی ذات عرش پر مستوی عرش پر جلوہ فروض ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری حدیثوں کے اندر بیان فرمایا اور امام القیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ اس بات کی دلیل کے اللہ کی ذات عرش پر ہے ایک ہزار سے زیادہ اس بات کی دلیلیں موجود ہیں یہ اللہ رب کی خیر خائی ہے بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے سدیش شرح کر رہا ہوں کیونکہ جو اہم مسئلہ ہے اس مسئلے کو میں آپ لوگوں کے سامنے صدیش کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد والے کتاب ہی اللہ کی کتاب کی خیر خواہی اللہ کی کتاب کی خیر خواہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب دنیا کے اندر بھیجی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے حقیقی کلام ہے اللہ نے کلام فرمایا جبریل امین نے سنا اور جبر امین نے لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطار پر اسے نازر فرمایا اور یہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ قیامت تک لیے محفوظ کر دیا ہے اور یہ باقی رہنے والی کتاب ہے اس سے پہلے کہ آسمانی کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی ان کو بدل دیا گیا اور لیکن اس کتاب کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ رکھی اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں علماء کو مجدین کو مسرحین کو حفاظ کو قرا کو فقا کو اور علماء کرام کو پیدا کیا جنہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کی سینوں بھی میں محفوظ رکھا اور اس طریقے سے تحریروں سے بھی اس قیامت تک کے لیے اس قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو محفوظ کر دیا کیوں اس لیے کہ دنیا میں دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلاب ہے آخری کتاب ہے اللہ رب العالمین کی یا آخری امت ہے یا آخری نمی ہے اس لیے دنیا کے اندر جب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی تو کتاب کی حفاظت ضروری ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی اور کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بھی حفاظت فرمائی کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے کوئی بندہ دنیا کا ایسا نہیں ہو ہے جو قرآن کریم کو حدیث کے بغیر سمجھ لے عربی زبان کی بنا پر یا اپنے فساعت و بلاغت کی بنا پر یا اپنے ادب کی بنا پر اگر یہ کوئی سمجھے کہ میں قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہوں وہ دنیا کا سب سے بیوقوف انسان ہے وہ دنیا کا سب سے ظالم انسان ہے جو اسر کا اگر دعویٰ کرے کہ میں قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہوں اگر قرآن کریم سمجھ جاتے تو اللہ رب العالمین کو دنیا میں نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ قرآن نازر کر دیتا اور کہتا یار بولو اے دنیا والو یہ ہمارا دستور ہے تمہارا یہ ہمارا کلام ہے یہ میں نے تمہارے لیے بھیجا نظام حیات ہے اس پر تمہیں عمل کرنا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی تفسیر کے لیے اس کے معنی اور مطالب کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبوض فرمایا اور کئی سال رہ کر کے لوگوں میں رہ کر کے اور لوگوں کے ساتھ زندگی گزار کر کے آپ نے قرآن کریم کی تفسیر فرمائی اور اس طریقے سے آپ نے اس کا مان اور مطلب بیان کیا اس لیے اگر یہ کوئی اخراج دعویٰ کرے کہ میں قرآن کریم کو حدیثوں کے بغیر سمجھ سکتا ہوں اپنی عقل کے بنا پر سمجھ سکتا ہوں اپنے معلومات کی بنا پر سمجھ سکتا ہوں تاریخ کی بنا پر سمجھ سکتا ہوں فنا کی بنا پر سمجھ سکتا ہوں اس علم کی بنا پر سمجھ سکتا ہوں میرے بھائی سا دعویٰ باطل ہے اور اس طریقے سے اس دعوے کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے پوری دنیا کے عربی لوگ اکٹھا ہو جائیں تو بھی قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن کریم کی تفسیر حدیثوں سما کی جائے مثال دے کر کے باتوں کو سمجھانے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ حقیقت یہ رکھیں یہ منحج اپنے دلوں کے اندر دل بٹھا کر کے رکھیں کہ جس طریقے سے قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے حدیثیں بھی محفوظ کر دی گئی ہیں کیونکہ اگر حدیثیں محفوظ نہ ہوں تو قرآن کریم کو دنیا کا کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا اللہ حب العالمین نے قرآن کریم کے انشار سمایا ایمان والو عطی اللہ عطی ال اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو وہ او کم اور جو تم میں علما ہیں اور جو تم میں حکمراں ہیں سلاطین ہیں ان کی اطاعت کرو حکمراں اور والما دونوں المر کے اندر شامل ہیں ابن عباس صضی اللہ علیہ الرماتے ہیں کہ اس سے دونوں مراد ہیں اور اس بارے میں یہی ابن کثیر رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ یہی صحیح قول ہے کہ امر سے مراد علماء اور حکمر دونوں سلاطین دونوں شامل ہیں کیونکہ ایک دین کے امر کے مالک ہیں اور ایک دنیای امور کے مالک ہیں اس لیے ارالمر کے اندر علماء اور اور سلاطین اور, اور حکمراں دونوں شامل ہیں لیکن ان دونوں کی اعتبار مشروط ہے اس لیے اللہ حرب اللہ نے فرمایا کہ وہ آتی آتی بلکہ یہ فرمایا کہ جو علمر ہیں ان کی اطاعت کرو اور ان کی اتباع کرو فعین تنازعی شعین فرال جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو ذال کا خیر تعویلہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے انجام کے اعتبار سے یہ اچھا ہے اور یہی بہتر ہے تمہارے لیے تو اس قرآن کریم کا آئےت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اختلاف کی صورت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے معاملات کو قرآن کی طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دے جواب سلار صاحب دنیا کے اندر باقاعدہ حیات تھے لوگ آپ کے پاس آتے تھے آپ ان کے فیصلے سناتے تھے ان کے اختلاف کو رفا دفا کیا کرتے تھے لیکن آج آپ وفات ہو چکی ہے دنیا سے آپ جا چکے ہیں اور موت کا جام آپ نے پی چکا ہے پی لیا ہے اس لیے اب آپ موجود نہیں ہیں لیکن آپ کی سنتیں اور آپ کی حدیثیں موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گی اس لیے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب تک آپ زندہ تھے آپ کی طرف آنا یہ اس کا اس میں حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اللہ کے نسل کی طرف اور ان سے فیصلے لو اور اس طریقے سے ان سے فیصلے لو اور اس طریقے سے ان کو تسلیم کرو ان پر ایمان لاؤ اور ان کے اندر بلا چونو چرا تسلیم کرو تمہارے دلوں کے اندر کسی بھی قسم کا انقلاز اور کسی بھی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی چیز کا حکم دے دیں کوئی تمہارے لیے فیصلہ سنا دیں اللہ رب العالمین قسم کھائی کی فلاح و ربی کلا حکیم و کافی شیر تیرب کی قسم ہے کہ لوگ ممن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے اپنا حکم نہ تسلیم کر لیں اپنا فیصلہ نہ تسلیم کر لیں ان تمام چیزوں میں جن کے درمیان اختلافات ہوں اور وہ سلم اور وہ آپ کو تسلیم آپ کے سامنے سرے تسلیم ہم کر دیں اور اپنے دلوں کے اندر کسی بھی قسم کی تنگی کو محسوس نہ کریں جب تک یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر نہیں پیدا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیثوں کے تعلق سے آپ پر ایمان کے تعلق سے ہیں اللہ رب العالمین اپنی قسم کھا کر کے فرمایا کہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں ان کے اندر ایمان کی کمی ہے جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر اعتراض کریں اللہ کے رسول کے فیصلے کو دنیاوی فیصلوں سے ٹکرائیں یا معاشرے اور سماج اور اس طریقے سے اپنے گرد و پیش کا جو ماحول ہے اس ماحول سے اگر اللہ رسول کے سر کے فیصلوں کو ٹکراتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دنوں کے اندر ایمان کی کلی موجود ہے ایمان کی کمی ہے مکمل ایمان اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے کہ اختلافات کی صورت میں اپنے معاملات کو قرآن قرآن کی طرف اللہ کی طرف اللہ ع اس کے کتاب پرانے مجید کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو جب آپ باقاعد حیات تھے تو لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آتے تھے لیکن آج آپ کے بات ہو گئی لہٰذا آپ کی سنتوں کی طرف لوٹایا جائے گا آپ کی حدیثوں کی طرف لوٹایا جائے گا یہی معیار ہے اختلافات کو ختم کرنے کا یہی کسوٹی ہے اور یہی ترازو ہے اور یہی ایک ایک اتھارٹی دی گئی ہے قرآن اسلام کے اندر کہیں دونوں کو اتھارٹی حاصل ہے کہ تمام فیصلوں کو اور تمام چیزوں کو قرآن و حدیث کی بنیاد پر حل کیا جائے گا اور اسی کی بنیاد پر اختلافات کو دور کیا جائے گا اگر کوئی اور تیسری شکل نکالی جائے گی وہ اختلافات بے بنیاد ہوگا اس اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور نہ اس فیصلے کی کوئی حیثیت ہوگی جس فیصلے میں کار اللہ نہ ہو کار رسول نہ ہو اس فیصلے کی کوئی حیثیت دین اسلام کے اندر نہیں ہوتی ہے تو جب اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے اختلافات کو اپنے سارے مسائل کو رسول دیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین محفوظ کر دیا ہے اگر محفوظ نہ ہوتی تو اللہ عام نے ایک ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے حدیثوں کتاب لوٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے جبکہ حدیثیں محفوظ ہی نہیں ہیں حدیثیں منتشر ہیں یا حدیثوں کو جو ہے محفوظ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا فائدہ کیا ہوا جب اللہ نے حکوم دیا اپنے رسول تر لوٹانے کا اسی لیے علما نے فرمایا ہے شیخ نواز رحمۃ اللہ علیہ اور آؤ آو سے پہلے جو ای حدیث ولما گزر چکے ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کی صلاحت کر دی ہے کہ جب آپ زندہ تھے آپ کی طرف آنا یہ فیصلے کے لیے آنا تھا آپ موجود نہیں ہیں لہذا آپ کی حدیثیں موجود ہیں لہذا آپ کے فات کے بعد حدیثوں کو حکم مانا جائے حدیثوں سے فیصلہ کرایا جائے حدیثیں حکم ہیں حدیثیں فیصل ہیں سنت حکم اور فیصل ہیں جس طریقے سے قرآن فیصل ہے قرآن حکم ہے جیسے آپ حکم اور فیصل تھے اسی طریقے سے اللہ رب نے اپنے نبی کی حدیثوں کو حکم اور فیصل کے طور پر تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اس لیے جہاں قرآن کریم محفوظ ہے وہ یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی محفوظ ہیں لہذا اس قرآن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام حقیقی کلام ہے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا ہے اور اسے تحریف, تحریف سے تبدیل سے اسی بھی خرد برد سے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے اگر کوئی قرآن کریم میں تحریف کا قائل ہو امت مسلم کا اس بات پر اجماع ہے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم میں تحریف کا قائل ہو قرآن کریم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہو کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے قرآن کریم کو بدل دیا گیا ہے اور قرآن کریم کے اضافہ کر دیا گیا ہے کمی کر دی گئی ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا اللہ کی داد پر ایمان نہیں ہے اللہ کے کلام پر ایمان نہیں ہے اگر ایک آیت کے بارے میں بھی کسی عقیدہ ہو کہ قرآن کریم محفوظ نہیں رہ گیا وہ گویا کہ قرآن کریم کے انکار کرنے والا ہے کیونکہ ایک آیت کے انکار پوری آیتوں کے انکار ہوتا ہے ایک نبی کے انکار پورے نبیوں کے انکار ہوتا ہے عشاء اللہ تعالیٰ کہ ایک آیت کا انکار گویا کی پوری آیت کا انکار اور پورے قرآن کریم کا انکار ہے لہذا وہ امین نہیں ہوا سکتا جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن بدل دیا گیا قرآن کے دل تحریف ہو گئی ق اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے اہل اور جماعت کا سلب سالین کا مسلمانوں کے علماء کا،, اکرام کا اس بات پر ہے کہ دار اسلام سے خارج ہے وہ مومن نہیں ہے جو اس طریقے کا عقیدہ رکھے لہذا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کو اللہ ابراہین نے محفوظ کر دیا ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا اور آخری دنوں میں اللہ براہن اس کے حروف کو آسمان کی طرف اٹھا لے گا پرانے کریم کے اور اٹھا لیے جائیں گے اور اس کے بعد دنیا کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا معنی اور مطلب یہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اس کے معنی پر غور کریں اس کے آیات پر غور کریں اس پر عمل کریں اور اس طریقے سے اس میں جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں پر انسان عمل کرے اور جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے یہ قرآن کریم پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے قرآن کریم کی خیر میں سے قرآن کریم کی بھرائیوں میں سے ایک عظیم ترین بھرائی ہے اور اس طریقے سے قرآن کریم پر اعتراضات ہوں قرآن کریم کا دفاع کیا جائے اور اس طریقے سے قرآن کریم کا اگر کوئی غلط معنی بیان کرے اس کی غلط تفسیر کرے تو یہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو قرآن کی جو قرآن کو سمجھتے ہیں قرآن کے آیات کو سمجھتے ہیں اور جنہیں اللہ رب العالمین نے سلیقہ دیا ہے قرآن کے سمجھنے کا اور اس طریقے سے سلم صالح کے نحج پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا دفاع کریں اور اس طریقے سے ان کی بات کو ان کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے واضح کریں ان کے قزم کو اور ان کی طرح پردادی کو اور ان کے ججر کو ان کے مکر فروغ کو کیا تک کے کیا جائے یہ بھی قرآن کریم کا ایک حق ہے ہمارے اوپر اور یہ قرآن کریم کی خیر خائی میں سے ایک عظیم خیر خائی ہے کہ جب بھی قرآن کریم کے ساتھ اس کا غلط معنیٰ لیا جائے اس کی غلط تفسیر کی جائے اس کی غلط معنی لوگوں کے درمیان کیا جائے اس کا دفاع کرنا یہ اللہ حربلین کی طرف سے دفاع کرنا ہے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ہے اس کا کلام ہے لہٰذا جب اللہ کے اللہ کے کلام کا آپ دفاع کریں گے تو گویا کہ آپ اللہ ہر کا دفاع کرنے والے ہیں لہذا یہ بھی پرانے قدیم کی خیر خائی میں سے ایک عظیم خیر خائی ہے بولے کتاب ہی بولے رسول ہی اللہ کے رسول کی خیر خائی اللہ کے رسول کی خیر خائی بہت عام ہے یہ ایسا لفظ ہے جس کے اندر پورا پورا ایمان سمو دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے جو بھی ایمان اور جو بھی عقیدہ جو بھی منحج اور جو بھی طور طریقہ ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کو اس لفظ کے اندر رسول ہی کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شامل کر دیا ہے آپ پر ایمان لانا آپ کو آخری نبی تسلیم کرنا کہ آپ دنیا کے آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا آپ آخری ہیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ میری مثال اس عمارت کی طریقے سے ہے ایک خوبصورت عمارت ہوتی ہے اور اس خوبصورت عمارت کا لوگ تواف کرتے ہیں یا اسے لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کیا کہ شاندار عمارت ہے کتنی عظیم عمارت ہے لیکن اس عمارت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی یہ عمارت شاندار اور ہو جاتی اس کا حسن بڑھ جاتا اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی آپ نے فرمایا کہ رکھو میں وہ آخری اینٹ ہوں اور نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے اب اس کے اندر کسی نے ان کی گنجائش نہیں ہے لہٰذا اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ آپ کی بات کوئی اور نبی دنیا میں آنے والا ہے وہ تجال ہے وہ مکار و فریبی ہے وہ لانتی ہے وہ جہنمی ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے اور ایسا عقیدہ ہے جس پر بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو فرمایا وہ اللہ رسول اللہ اور خاطم نبین آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں جو بھی رپوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے مکار ہے واجب القتل ہے لیکن اس کے قتل کی ذمہ داری عام لوگوں پر نہیں ہے اس کے قدر کی ذمہ داری حاکم وقت پر ہے ایم وقت پر ہے اور جو حاکم وقت اگر وہ قتل کرے اور جرم ثابت ہو جائے ان کی ذمہ داری ہے یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی دم بود کے دعویٰ کرے تو جا کر کے ہم اسے قتل کر دیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نصیحت کیا جائے لوگوں کو سمجھایا جائے قانون ہاتھ میں رہنا خون کیسی کا کرنا یہ عام لوگوں کے اختیارات میں سے نہیں ہے یہ اختیارات اللہ رب العالمین نے صرف حاکم وقت کو دیا ہے تازیرات کے نفاذ حدود کا نفاذ قصاص کا نفاذ ہاتھ کاٹنا چوری پر زنا کرنے پر رجم کرنا یا اس طریقے کے شراب پینے پر انہیں رجم کرنا یا وسلم پینے پر انہیں جو ہے لگانا یہ جو چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے سے ہے یا حدود اور تعزیرات سے ہے ان چیزوں کا تعلق ان چیزوں کے اختیارات حاکم وقت کو حاصل ہوتے ہیں کسی اور کو حاصل نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے وہ غلط سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتا ہے یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے صرف حاکم وقت کو دی ہے تو اس طریقے سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور اس طریقے سے جو کچھ آپ نے فرمایا ان تک وہ تمام چیزیں سچ ہیں کرام نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت گواہی دینے کے اندر چار چیزیں شامل ہیں سب سے پہلی چیز یہ شامل ہے کہ تاج ہفی معامر کہ اس چیز میں اللہ کے رسول کے تعت کرنا جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے لک اگر کوئی بندہ مومن ہمارے نبی کی تعداد نہیں کرتا ہے اور اس طریقے سے جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ان چیزوں سے دوری نہیں اختیار کرتا ہے ان چیزوں کو اپناتا ہے ان چیزوں پر عمل کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا صحیح ایمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ پر نہیں ہے یہ ایمان کے تقاطوں میں شامل ہے یہ ایمان کی بنیادوں میں شامل ہے کہ تصدیق اوفی ما اخبر. کہ کے مانبی نے جو بھی کچھ فرمایا ہے کاط اوفی ما امر جو کچھ بھی امان نبی نے فرمایا ہے حکم دیا ہے ان چیزوں کی اطاعت کی جائے اس کی اعتبار پیروی کی جائے آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے آپ کی حدیثوں پر عمل کیا جائے اگر کوئی انکار کرتا ہے عمل نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ایمان کے اندر خلل ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا پر تم تو حکوم اللہ فتری ہونی یہ بھی حکم اللہ آپ کہہ دو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری اتباع کرو میری پیروی کرو یہ پیروی کرنا آپ کی تعداد کرنا یہ مومن کی علامت ہے یہ مومن کا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے کہ اللہ کے کی داد کرتا ہے اور اس طریقے سے نبی نے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے یہ بھی یہ بھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں اور آپ کی نصیحت میں یہ چیز بھی شامل ہے اگر کوئی بداوت کے ارتکاب کرتا ہے اور اس طریقے سے سے آپ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں دوری اختیار نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر خلل ہے اگر کوئی رشوت لیتا ہے سود لیتا ہے یا اس طریقے سے جو بھی شریعت کے اندر حرام ہے ان حرام چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر خلل اور کمی ہے اس کی محبت سچی نہیں ہے سچی محبت اتباع ہے اور اتباع کہا جاتا ہے قدم کی پیروی کرنے کے نام اتبا ہے کوئی آپ کے آگے جا رہا ہو آپ اس کے پیچھے پیچھے جائیں اور جہاں وہ قدم رکھے اسی قدم پر آپنا اپنا قدم رکھیں اس کو اتباع کہا جاتا ہے ہمارے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے اس پر عمل کرنا یہی سچی اتباع ہے دین کے اندر نئی نئی چیزیں بدات ایجاد کرنا نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنا یہ اللہ کے سے محبت کی پہچان نہیں ہے یہ تو بداعت کی پہچان ہے یہ خرافات سے رسم و رواج کی اور اہل بدا سے کی پہچان ہے آج دیکھیے ربی البول کا مہینہ ہے آج ہمارے ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اللہ کے سر کی محبت کرام پر جشن منایا جاتا ہے وہ جو ابو لہب کی کی بدات ہے سنت ہے اسے زندہ کیا جاتا ہے جو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی علماء راسدین کی صحابہ کے کی عیم کرام کی علماء اظام کی اور چار سو سالوں تک جو ہمارے مسلمان عیما اور علماء گزر چکے ہیں مسلمان گزر چکے ہیں ان کی سنتوں کی پیمالی کی جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ بدعت جو رافضیوں نے دشمنان اسلام نے دشمنان صحابہ نے جس بدات کو یاد کیا آج اس بداعت پر عمل کرنے کے لیے لوگ کیڑی چوری کا چوٹ چور لگا دیتے ہیں اور اس طریقے سے اس کے لیے قرآن کو بھی بدل دیتے ہیں اس کے لیے نبی کی سنتوں کو بدل دیتے ہیں قرآن سے نوج بلّہ بدات کی گواہی دی جاتی ہے بدات کی دلیلیں دی جاتی ہیں اور حدیثوں کا معنی توڑ موڑ کر کے پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن سے بھی نوز بلّہ ثابت ہے اللہ کے رسول کے حدیثوں سے بھی نا عدملہ یہ چیز ثابت ہے اتنا بڑا ظلم ہے یہ اتنی بڑی زیادتی ہے اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا جو پرانے کریم سے بدعتوں کو ثابت کرے حدیث رسول سے بدعتوں کو ثابت کرے اس سے بڑا مسلم کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا اس طرح پرداز کون ہو سکتا ہے جو اس طرح کی خلیج حرکت کرتا ہے اور اس طریقے سے پرانے کریم جو شروع سے لے کر کے آخر تک ایمان کی تعلیم دیتا ہے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے اس قرآن کریم کو اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو آج بیداد کی ترویج کے لیے بدعات کی شاد کے لیے بدات کو دنیا کے اندر نشر شاد کے لیے پھیلانے کے لیے اس قرآن کریم کا استعمال کیا جائے وہ حدیث پاک جس کے بارے میں ہمارے بھی فرماتے ہیں مناسب دو ٹوک لفظوں میں ہمارے بھی نے فرما دیا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہمارے امر سے کر کے ہے وہ مردود ہے ناقابل قبول ہے مناد صافی نہ جس نے ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا گیا صاف میں کہہ دیا گیا آج افسوس کی بات ہے انہیں حدیثوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ کی تاریخ ولادت پر جشن بنانے کے لیے انہی حدیثوں کو استعمال کیا تھا اس سے بڑا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا حدیثوں پر اس سے بڑا ظلم کی حدیثوں کی اور توہین کیا ہو سکتی میرے بھائیوں یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی یہ علماء کی شان نہیں ہو سکتی جو قرآن و حدیثوں کو بداعت کے لیے شرک کے لیے رسم و رواج کے لیے خرافات کے لیے ان کو استعمال کرے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر اور آپ پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل ہے کہ تمام بداعت کا کڑا کیا جائے تمام بداعت سے دوری اختیار کیا جائے آپ کی سنتوں پر مل کیا جائے اور اس طریقے سے ان تمام چیز دوری اختیار کیا جائے جو ہمارے نبی کے دین میں نہیں ہے حسن مالک رحمت اللہ نے فرمایا تھا جو اللہ رسول کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ قیامت تک دین نہیں بڑھ سکتا ہے اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا 400 سال کے بعد دین کے اندر کسی نئی چیز کے دعفہ کیا جائے اسے دین کا کیا حصہ بن سکتا ہے پوری تاریخ قواہ ہے کہ ایزاد کرنے والے رافضی لوگ ہیں دشمنان صحابہ دشمنان قرآن دشمنان مسلمان ان لوگوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا شروع شروع میں چھ بدعت کی گئی تھی ایک تو کی پر جشن منانا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت فاطمہ ولادت منانا ہستے حسن کی ولادت منانا ہست حسین کی ولادت پر جشن منانا اور جو ہاکم وقت ہوتا تھا اس کی ولادت پر یا جس دن وہ تخت پر بیٹھتا تھا اس دن جشن منایا جاتا تھا یہ چھ بدعتیں ایجاد کی گئی اور آج بھی یہ بدعتیں ان راستی ممالک جن کا دین ہی رفت ہے جن کا دین ہی اسلام کے انکار ہے جن کا دین ہی صحابہ سے دشمنی ہے جن کا دین ہی مسلمانوں کی تکویر کرنا ہے اور مسلمانوں سے عداوت اور دشمنی ہے جن کا دین ہی کعبہ کو اس زمین سے اکھار پھیکنا ہے جن کا دین ہی حلتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانا ہے جن کا دین ہی صحابے کرام پر دش pillarsی ہے اور صحابے کرام کو دین سے خارج کرنا ہے ان لوگوں کے دین میں ان کے ممالک میں آج بھی ان سب چیزوں پر باقاعدہ جشن منا جاتا ہے لہذا یہ بدعت رافتی بدات ہے یہ دشمنوں کی بدات ہے اس بدعات کا اور کوئی بھی بدات ہو بدعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے اس لیے میرے بھائیو یہ ساری چیزیں اللہ کے سر پر ایمان لانے کے خلاف ہیں آپ پر آپ کی جو خیر خائی ہے اس خیر خائی کے خلاف ہے اور افسوس کی بات یہ ہے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اور اس طریقے سے ذرائع ابلاغ میں اور اس طریقے سے میڈیا میں یہ خبر بڑے اس کے ساتھ نشر کی جا رہی ہے کہ مملت نے سعودی عرب میں خادم الحرمین شریفین ملی سلمان حبض اللہ نے شاہی فرمان جاری کر دیا ہے کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ کو جشن منایا جائے گا یہ آپ سے محبت کی پہچان ہے میرے بھائیوں یہ سب افواہیں ہیں ان سب چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب جھوٹی خبریں ہیں بولگا نے اس کی تردید کی ہے علماء نے تردید کی ہے لوگوں نے اس کی تردید کی ہے یہ سب جھوٹی خبریں ہیں یہ یہ ان لوگوں نے خبریں بنائی ہیں جو اہل بداعت لوگ ہیں جو بداتیوں کے رسیاں ہیں انہوں نے ایسی خبریں اڑا ہیں اور یہ آج کوئی پہلی بات نہیں ہر زمانے سے اہل توحید اہل سندت کے خلاف اس طرح کی افواہیں اور اس طرح کے اس طرح پردازیاں اور اس طریقے سے چیزیں گڑ کر کے پیش کرنا یہ اہل بداد کی پہچان نہیں ہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے آج پورا ذرائع بلایا. لوگ ہندوستان سے مجھے فون کرتے ہیں کہاں کہاں سے میرے پاس امریکہ سے اور اس طریقے سے آسٹریلیا سے فون آیا کہ ہم یہاں کے اخبار میں شائع ہوا ہم نے پڑھا کہ ربیع ابول کی تیئیس تا بارہ تاریخ کو سعودی عرب کے اندر چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طریقے سے یہ اور یہ منایا جائے گا جشن منایا جائے گا شاہی فرمان جاری ہو گیا ہے کہ آپ سے محبت کی پہچان ہے میرے بھائی اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے یہ اس طرح بدازادی ہے یہ ظلم ہے سنتوں کی پمالی کے लिए جھوٹ بولنا اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے اس لیے ماں نے بھی نے فرمایا تھا کہ ہمارے اوپر جھوٹ بولنا آم لوگوں پر جھوٹ بولنے کا ایسا نہیں ہے جو میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتا ہے فلے اپنا ٹھکانا جہانند کے اندر بنا لے آج کی علما نہیں یہ اربا ان سے پہلے آپ چار سو سدی تک جتنے بھی اس کے بعد کی علما آپ دے ڈالیے, جو جن کے زمانے میں یہ بداعت ایجاد نہیں کی گئی ان کا تو قول آپ کو نہیں ملے گا ان کا قول یہ ملے گا کہ سنتوں پر عمل کیجیے بدتوں سے استراب کیجیے سنت ہمارے لیے کافی ہے بدات کفر کا چور دروازہ ہے بداطی کو اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاؤس سے بھگا دیں گے ایسے سارے اخبار ملیں گے لیکن جب یہ بدات ایجاد کی گئی اس بدعت کی ایجاد کرنے کے بعد جتنے بھی اہل سنت اور جماعت کو علماء ہیں جتنی بھی کتابیں موجود ہیں ان کتابوں کو پڑھیے تمام علماء نے اور آج تک جو اہل سنت اور جماعت صحیح منحص اور تو سنت کے علماء ہیں ان تمام لوگوں کے اس بات پر اجماع ہے کہ یہ دین کے اندر بدات ہے یہاں سے محبت کی پہچان نہیں ہے یہ اور یہ محبت سعودی عرب توحید پر قائم ہے سنت پر قائم ہے بدعات کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے لہذا یہ ناممکنات میں سے ہے کہ یہاں کا مالک اور یہاں کے قانون کے اندر اس طریقے سے دفاع کیا جائے اور اس طریقے سے بدعات کو پر عمل کرنے کے لیے یہ قانون بنایا جائے یا اس طریقے شاہی فرمان جاری کیا جائے آپ اس پر یقین رکھیں یہ ساری چیزیں جھوٹی خبریں ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کن جھوٹی خبروں کو آپ دفاع کریں بہت افسوس ہوتا ہے اردو میں عربی میں، انگلش میں ہر زبان کے اندر واٹس ایپ پر یہ خبریں نشر کی جا رہی ہیں پتہ نہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے میں نے جب یہ خبر سنی تو حیران ہوئے بغیر نہیں رہ گیا میں نے کہا کہ جب یہ لوگ ممرجے سعودی عرب کو کچھ نہیں سمجھتے ممرت سعودی عرب کی ان کی کوئی اہمیت رہی ہے نہ ان کا عقیدہ یہ مانتے انہیں گستاخ رسول کہتے انہیں وہابی کہتے تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے یہ اعلان کرنے کی یہ افطلا پردازی کی اور یہ جھوٹ بولنے کی کہ مملتے سعودی عرب کے اندر یہ اطناۃد النبی کا اعلان کیا گیا ہے کیا ضرورت ہے جب آپ کو ممرت سعودی عرب کے عقید منہت کی آپ کے درمیان کوئی حیثیت نہیں ہے آپ اسے کچھ نہیں سمجھتے آپ انہیں کابل سمجھتے ہیں آپ انہیں اسلام سے خارج سمجھتے ہیں آپ انہیں گساخ رسول سمجھتے ہیں آپ انہیں گستاخ اولیا سمجھتے ہیں اگر یہ منا بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے تو گستاخ اولیا گستاخ رسول منانے والے کی کا عمل کیا تمہاری حجت ہوگا کہ تمہارے لیے بنے گی کی؟ آخر کیوں مملک سعودی عرب پر ظلم کیا جاتا ہے آخر کیوں مولتیں سعودی عرب کے تعلق سے جھوٹی میں سر کی جاتی ہے وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ آج یہ توحید سنت پر قائم واحد مملکت ہے جو آج دشمنان اسلام اور اس طریقے سے جو رافذ ہیں اور اس طریقے سے جو دشمنان اسلام ہیں ان کے درمیان سب سے بڑی اگر کوئی رکاوٹ ہے اس قررے ارض پر اس آسمان کے نیچے اس زمین اور دھرتی کے کلیجے پر یہ مملک سعودی عرب ہے اس لیے سب کو ان سے بیر ہے سب کو ان سے عداوت ہے سب کو ان سے دشمنیاں ہیں انہیں بدات کرنے کے لیے چھوٹ نہیں ملتی شیر کرنے کے لیے چھوٹ نہیں ملتی قبروں اور مزاروں کی بات کرنے کے لیے پوجا پاٹ کرنے کے لیے ان کو یہاں سب کچھ راستہ بند کر دیا گیا ہے اس لیے جھوٹی خبریں اڑالا کر کے مملک ہے ہے ہے یہ سب جھوٹ ہے میرے اس کا حقیقت سے کوئی پر جو خیر ہے اس, خیر خائی کی اخلاف ہے. ایک اس کے خلاف ہے اس لیے بندے مومن کو ان تمام چیزوں پر کبھی بھی دھیان نہیں دینا چاہیے الحمدللہ یہ دعوت کی بنیاد پر وجود میں آنے والی مملکت ہے یہاں پر بدات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے الحمدللہ یہاں کا بادشاہ یہاں کا ملک جب بھی اپنا حلف لیتا ہے یہی کہتا ہے ہمارا دستور کتاب و سنت ہے ہم پران حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے اور قیامت اس پر کرتے رہیں گے ہماری حکومت چلی جائے ہمیں ختم کر دیا جائے یہ چیزیں ہمارے گوارا ہیں لیکن توود سنت سے ہم ایک پل کے لیے بھی ہم, اسے، اسے ہم پہلو تو ہی نہیں اختیار کر سکتے ہیں اس طرح کا ہمیشہ ہمیشہ ہر پروگرام میں ہر جگہ اس طرح کا اعلان کی طرف سے آتا رہتا ہے لہذا یہ بے بنیاد باتیں ہیں ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں میرے بھائی اس لیے یہ دین کے اندر پہلے ریوا تھی اور آج بھی بدات ہے اور قیامت کے یہ چیز اس دین کے اندر بدات رہے گی اللہ کے سو کی پیدائش پر جشن منانا یہ ہمارے نبی کی سنت سے محبت کی پہچان نہیں ہے آپ سے اگر محبت ہے تو آپ پیر کے دن روزہ رکھیے پیر کا دن مہینے میں چار پانچ مرتبہ آ سکتا ہے لیکن یہ تاریخ سال میں ایک مرتبہ آئے گی لہٰذا یہ آپ سے محبت کی پہچان نہیں اور آپ نے پیر کے دن روزہ رکھ کر کے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے قیامت تک کے لیے یہ مہر سبز کر دی ہے کہ ہماری ولادت کا دن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عید کا دن نہیں بڑھ سکتا ہے کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر منع ہے عید کے دن بقرعید کے دن شریعت میں روزہ رکھنا منع ہے اس لیے آپ نے روزہ رکھ کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ترس دے دیا ہے یہ تلقین کر دی ہے یہ مہر سبد کر دیا ہے کہ ہماری پیدائش کا دن کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی بن سکتا ہے لیکن ہماری پیدائش کا دن عید نہیں بن سکتا کیونکہ عید کے دن شریعت کے اندر روزہ رکھنا منع ہے منع ہے شریعت کے دن روزہ رکھنا اس لیے یہ عید کا دن نہیں بن سکتا لہذا میرے بھائیو یہ اللہ کے سے محبت کی پہچان نہیں ہے ہمارے نبی سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے آپ کی تباہ کی جائے آپ کی پیروی کی جائے آپ سے پہلے ایک نبی و رسول گزر چکے ہیں پیدائش کا دور آیا نے نبی کی پر جشن صحابہ نے, نے, سچے ہیں یا تو وہ لوگ دعوے میں سچے تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ, عنہم رضی اللہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا وہ لوگ سچے ہو سکتے ہیں جن کے بارے ہم نے فرمایا تھا ان سے پوچھا گیا کہ پھر کا کون تمت کے اندر جائے گا آپ نے کہا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں اللہ رب العالمین نے جن کے بارے فرمایا کہ اگر تمہیں اگر تم مومن بننا چاہتے ہو اگر تمہیں ہدایت چاہیے ان کے جیسے ایمان لے کر کیا ہو صحابہ کی آپ نے مثال دی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی ان مقدس ہستیوں کے مثال دی ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فین منو بے مصر میں تم بھائی وقت حفاظت اگر تم لوگ ایمان لاؤ گے جیسے یہ لوگ ایمان لے کر کے آئیں ان کا ایمان ہمارے ایک معیار ہے ہمارے ایک کسوٹی ہے ہمارے ایک علامت ہے اس طریقے سے ایمان لے کر کے آؤ گے تب صاحب ہدایت بنو گے تب مومن بنو گے آج انہیں ایمان والوں پر تخت نشق اور انہیں ایمان والوں کو ایمان سے خارج کیا جاتا ہے یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یا تو آپ کا ہمارا ایمان سچا ہے یا تو صحابہ کا خورفا راسدین کا طب تعمیر کا ایم مستحد کا ایم کرام کا اور چار سالوں تک کہ مسلمانوں کا ایمان سچا ہے اور اس کے بعد جو بھی مسلمان کرام گزرے جنہوں نے کہا کہ دین کے اندر بدات ہے یا تو ان کا ایمان سچا ہے آپ خود اس کا فیصلہ کر لیجئے لہذا میرے بھائیوں نے دین کے اندر بدات ہونے کے ساتھ ساتھ یہ غیر مسلموں کی مشابت بھی ہے ہمارے بھی ہیں من ہمارے منتشب قوم کی مشاویہ اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا یہ غیر مسلموں کی مشابت ہے یہ دونوں سارا کی مشابیت ہے ہندو اور, اور اہل پادر کی اور اس طریقے سے بد پرستوں کی اور غیر مسلموں کی یہ مسابیت ہے اور ہمارا دین ایک ایک ایسا دین ہے جو کسی کے دین کی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کا ایک اپنا تشخص ہے اس دین کی ایک پہچان ہے یہ دین ٹھوس ذلوں پر ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے لہذا اس دین کو کسی اور دین کی بیساکھی کی کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے لہذا یہ دین کے اندر بدا ہے میرے بھائیوں اور اس یہ اور یہ کرنا یہ آپ سے محبت کی پہچان نہیں ہے آپ سے محبت کی پہچان آپ کی دباؤ اور پیروی ہے اور بھی باتیں ہیں میرے بھائیوں وہ ختم ہو چکا ہے اگر زندگی باقی رہی تو اگلے خطبے میں اس حدیث کی آپ لوگوں کے سامنے شرح کی جائے گی الله تعالى سے میری دعا ہے کہ اللہ اکبر امین اللہ رب العامین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رکھے اپنے نبی کی دیر پر قائم رکھے سنت عمل کرنے کی توفیق فمائے اور اس طریقے سے ہر طرح کی بداعت سے رسم و رواج سے خرافات سے اور ہر معاشیت سے ہر نافرمانی سے اللہ ربانی ہم اور آپ کو سب کو اللہ رب عامین سے محفوظ رکھے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم ہمیں اور آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے اس طریقے سے اللہ رب ہم اور آپ کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے قبر سے محفوظ رکھے جن جہنم سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن اللہ ابرامین اپنے نبی کے ہاتھ سے ہمیں فرمائے. پانی فرمائے. اللہ رب ہمارے دلوں کے اندر سے نفرت دے. سنت کی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب ایمان بنائے اللہ العالمین ہمارے ایمان کے اندر پیدا کرے بار پونا